ان الحمد للّہ وسلام علیہ رسول بعد فاعوذ من مثل في اللہ من شاریم مصل اللہ حبت, حبت الطمۃحبٰ شاہ واسع واسلیم مصل اللہدینفقونا اموالهم مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کی میں کا مثل حبت مثال ایک دانے کی ہے امبت جو دانہ اگاتا ہے سبع الصنابلا سات خوشوں کو فی کل ثمبلاََََََََََ ہر خوشے میں ميں تحبۃن سو دانے ہیں واللہ اللہ اور اللہ بڑھاتا ہے لميں شاہ جس کے لئے چاہتا ہے واللہ اللہ علیم اور اللہ تعالی وسط والا جاننے والا ہے یہاں سے ایک لمبا موضوع انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے شروع ہو رہا ہے یہ ایک اہم تنین موضوع ہے اور قرآن مجید میں اس کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے تو یہاں اس آیت کے اندر ایک مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ مثلا الزييں يون فكو نہ اموال فى وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے کا مسئلہ حبت امبتت ایک دانے کی مثال دی ہے اللہ نے جس طرح ایک دانہ تم بیجتے ہو اگاتے یعنی ڈالتے ہو بیج کے طور پہ پھر وہ سات خوشے سات سٹے وہ ایک دانے سے بن جاتے ہیں اور فرمایا فی کل سمبولا تن مے تو ہر سٹے میں ہر خوشے میں سو دانے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک دانے سے سات سو دانے ہو گئے تو اللہ تعالی اس طریقے سے اللہ اپنی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو اس طریقے سے بڑھاتا ہے اس سے مراد اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اتنا بڑھا دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں فرمایا کہ عمل کو دس گنا سے بڑھا کر سات سو گنا تک کر دیا جاتا ہے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اجر اتنا بڑھا دیتا ہے سات سو گنے تک اللہ تعالیٰ اجر بڑھا دیتا ہے یا تو مراد اجر ہے یا پھر اس کو مطلق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال میں بڑی ہی برکت ڈالتا ہے اتنی برکت ڈالتا ہے اتنا اضافہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کر دیتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جس طرح سات سو گنا تک بڑھ جاتا ہے ایک دانے سے سات سو دانے جس طرح ملتے ہیں ایسے ہی اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جائے مال اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت اتنی ڈال دیتے ہیں کہ وہ مال اتنا بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ وسط اس کے اندر آ جاتی ہے تو جہاں تک اجر کا تعلق ہے یہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیتا ہے لیکن دنیا کے اندر بھی مال کو بڑھا دیتا ہے دیکھ لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اللہ کی راہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے اور یہی زیادہ واضح تفسیر ہے جو مفسرین نے کی ہے ویسے بعض دوسرے کاموں کے لیے بھی فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال تو مثلا ہجرت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور حج کے لیے بھی استعمال ہوا ہے یہ لفظ تو گویا کہ اللہ کی راہ میں اور بالعموم جہاد کے لیے یہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں کثرت سے فی سبیل اللہ کا جو استعمال ہے وہ جہاد کے لیے ہے صحابہ کرام نے بڑے مشکل حالات کے اندر جہاد کے اندر خرچ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا میں ایک تو نا اجر آخرت میں دنیا کے اندر ان کو لٹا کے کتنا دیا کتنا مال دیا کس قدر اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ایک وقت ہے کہ ہفتوں کے ہفتے مہینوں کے مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں آگ بھی نہیں جلتی اور پھر جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جب غنیمتیں آنا شروع ہوئیں تو اتنا مال آ گیا اتنا مال آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج متحرات کو پورے پورے سال کا راشن اکٹھا ہی دے دیتے تھے یہ اور اسی طریقے سے پھر صحابہ اکرام میں عمومی طور پر بھی حال یہی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑھا دیا تھا وہ حدیث بھی عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بھی آپ کو سامنے رکھنی چاہیے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو لوگ آئے اور آ کر انہوں نے شکایت کی ایک نے کہا جی خطرات بڑے ہیں چوریاں بہت شروع ہو گئی ہیں رستے بڑے خطرہ خطرات سے پر ہیں اور دوسرے نے کہا جی تنگی بہت ہے حالات بہت تنگ ہو گئے ہیں کھانے پینے کے لیے نہیں مل رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر عدی رضی اللہ تعالیٰ ہم کو کہا علی سن رہے عدی سن رہے ہو کہ لوگ شکایتیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ وقت قریب لا رہا ہے جب ایک آدمی سونے چاندی کو لے کر گھر سے نکلے گا اور زکوٰۃ کا مال ہوگا تو وہ سب سب کے پاس جائے گا کہ مجھ سے زکوۃ وصول کر لو تو کوئی اس سے زکوٰۃ نہیں لے گا ہر شخص یہی کہے گا کہ میں تو خود صاحب نصاب بن چکا ہوں میں تو زکوٰۃ دینے والا ہوں زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسی حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی اس کے اندر اس نے زیبر پہنا ہوگا اس کے پاس مال ہوگا وہ آئے گی بیت اللہ آ کے طواف کرے گی واپس جائے گی نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے اس کو, کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا رستے اتنے پرامن ہو جائیں گے تو ادی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے وہ دیکھا ہے میں نے اس عورت کو بھی دیکھا جو ہیرا سے چلی کوفہ کے پاس یہ بستی تھی بہت دور تھی مدینہ منورہ سے تو وہ عورت چلی اور آئی اور واپس گئی اور اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ تم یعنی کسرا کے خزانے حاصل کر لوگے گے کسرا کو فتح کر لوگے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا کس وہ کسرا کسرا بن ہرمس یعنی وہ شاہ ایران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں میری مراد وہی کسرا ہے ایران کا بادشاہ کہ تم ان کو فتح کرو گے اور ان کے خزانے تمہیں مل جائیں گے اللہ اکبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خوشخبریاں دی ہیں آدی کہتے ہیں یہ سب کچھ میرے سامنے پورا ہو گیا تو گویا کے صحابہ کرام نے بڑے مشکل حالات کے اندر بڑی تنگی کے حالات حتیٰ کہ جب یہ تبو کا مار کا ہوا جسے فی سعت الرسرا کہا ہے قرآن مجید نے کہ جیش الاسرا اس کا نام ہے تاریخ کے اندر بڑی تنگی کے دن تھے بہت حالات مسلمانوں کے لیے تنگ تھے سمجھا گئی اسی طریقے سے پہلے حالات مسلمانوں کے اس سے زیادہ تنگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر غنیمتیں دے کر پھر اس کے بعد تبوک کے بعد تو جزیہ بھی آنا شروع ہو گیا تھا تبوک سے پہلے غنیمتیں آ رہی تھیں اور تبوک کے بعد جزیہ شروع ہو چکے تھے اور لوگوں نے یہ ٹیکس دینا ادا شروع کر دیا تھا ادا کرنا مدینہ منورہ کو تو اس کے ساتھ معیشت مسلمانوں کی کتنی مضبوط ہو گئی جون جو علاقے فتح ہوتے چلے گئے اتنا مال اتنا مال سبحان اللہ جب ایران فتح ہوا تو مدینے میں مال رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہ گئی تو یہ گویا کہ اللہ تعالی بڑھاتا ہے پھر اس کو بہت بڑھاتا ہے بڑھا بڑھا کے سات سو گنا تک اس کو بڑھا دیتا ہے یا مراد اجر ہے یا مطلق مال کا بڑھانا بھی اس کے سے ثابت ہوتا ہے اور عملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دی تھی اللہ اکبر تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو معیشت کا معاملہ ہے نا جی معیشت کی ترقی کا ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ مسلمانوں کی معاشی ترقی کے جو طریقے ہیں وہ جہاد سبیل اللہ سے وابستہ ہیں کیونکہ غنیمتیں آتی ہیں اور جہاد وہ ہے کہ کافروں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے جہاد کے ذریعے اللہ کافروں سے چھین کر مسلمانوں کو دے دیتا ہے سمجھ آ گئی ہے وہ کیسے ملتا ہے وہ دو شکلوں کے اندر ملتا ہے یا غنیمت کی شکل میں آتا ہے یا جزیے کی شکل میں آتا ہے تو دونوں کا تعلق جہاد سے ہے جب جہاد ہو رہا ہوتا ہے تو غنیمتیں آتی ہیں اور جب جہاد کامیاب ہو جاتا ہے اور علاقے فتح ہو جاتے ہیں تو جزیے شروع ہو جاتے ہیں یعنی اسلام میں جب پچھلی آئی پی اس کے ساتھ ملا لیجئے کہ اسلام میں زبردستی نہیں علاقے فتح کیے جائیں گے لیکن فتح کرنے کے بعد کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنانا ہوتا جی اور ہاں وہ اپنے کفر پر اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے قوت کے ساتھ کسی کو مسلمان نہیں بنائیں گے البتہ وہ ٹیکس ادا کریں گے وہ جزیہ ادا کریں گے تو یہ جزیہ جو ہے یہ بہت بڑی مد ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی مد ہے جزیہ کی ٹیکس کی کہ مسلمان جہاد کی کامیابی کے نتیجے میں یہ اتنا کچھ حاصل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی معاشی قوت دنیا میں بڑھتی معاشی ترقیاں اسی کے ساتھ وابستہ ہیں اللہ اکر ایک ہے نا کہ زکوٰۃ کا معاملہ کہ زکوٰۃ وہ امیروں سے وصول کی جائے اور غریبوں میں تقسیم کی جائے وہ تو ایک معاشرے کے اندر جو وسائل پہلے سے موجود ہیں گویا کہ ان کا ایک عادلانہ اور منصفانہ تقسیم کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ذریعے اور صدقات کے ذریعے قائم کر دیا ہے رہ گئی مسلمانوں کی معاشی ترقی ہاں جی مسلم کے بہت زیادہ مالی طور پر ملک مضبوط ہو جائے معاشرہ مضبوط ہو جائے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کرو جہاد کے اندر جتنا جہاد میں سرمایہ کاری کرو گے مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہیں اتنا کچھ دے گا اتنا مال دے گا کہ دنیا کے پاس قوموں کے پاس ترقی یافتہ قوموں کے پاس جتنے وسائل ہوں گے اللہ تعالیٰ جہاد کی برکت سے وہ سارے اموال تمہیں دے دے گا قاتل اللہ رسول ولاً الحقین کتاب حتا دم بہم سواغر کہ تم جہاد قتال کرو تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا حتیٰ کہ وہ جزیہ دیں گے وہ جو حلال حرام کو نہیں مانتے اہل کتاب دین حق کو نہیں مانتے تمہارے دین سے وہ دین کو قبول نہیں کرتے ان کے ان سب کے ساتھ تم قتال کرو کب تک کتال کرو اور اس کا مقصد کیا ہے حتیٰۃ الجزیا تعین دن کہ وہ تمہیں جزیہ ادا کریں وہ تمہیں جزیہ ادا کریں وہم سواغرون اور وہ چھوٹے بن جائیں اور مسلمانوں اللہ تعالیٰ ان کا مال تمہیں دے دے اور تمہیں ان کے اوپر بڑا بنا دے اور تمہارے سامنے ان کو نیچا کر دے تو گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاشی طور پر بڑا ہی مضبوط کر دیتا ہے مسلمانوں کا اموال اور وسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرا فائدہ اس جہاد سے یہ ہوتا ہے وہم ساغرون کہ کے دنیا کے اندر مسلمان بڑی قوت بن جاتے ہیں اور دنیا کی باقی اقوام جو ہیں مسلمانوں کے سامنے وہ بہت کم تر ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں جیسے آج کل سپر پاور سمجھا جاتا ہے کافروں کو سلیبوں امریکیوں کو یہ سپر پاور آج کل کہلاتے ہیں سمجھا گئی اور جب مسلمان جہاد کریں گے تو اللہ مسلمانوں کو سپر بنائے گا سمجھا گئی؟ اور مسلمانوں کو یعنی کافروں کے اموال ان کے ان کے پاس اللہ تعالیٰ پہنچائے گا غنیمت کے ذریعے اور جزیے کے ذریعے سمجھ آ گئے بھائی ہاں زکوط اور صدقات سے موجود وسائل کے ساتھ ایک صحیح تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے اور مسائل پہلے سے موجود ہوتے ہیں لیکن جب معاشی ترقی کرنے ہو دو قوموں کے مقابلے کے اندر تو اس کا رستہ جہاد ہے پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ باقی اقوام کے اموال کو مسلمانوں کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں اور دنیا میں اس اعتبار سے مسلمان بہت مضبوط ہوتے ہیں ان کی معیشت بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور کافروں کی معیشت جہاد کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے رشیا نے دیکھیے بڑی ترقی کی تھی وہ بھی اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا تھا لیکن جب مسلمانوں نے اس کے خلاف جہاد کیا تو سب سے پہلے اس کی معاشی قوت ٹوٹ گئی اللہ نے قرآن مجید میں اس کے لیے بالکل یہی حوالہ دیا <تصفيق> کفروا لیسدو عن سبیل اللہ فکون ثم تکون حسرہ کہ کافر بھی مال خرچ کرتے ہیں جنگوں کے اندر کافر مال خرچ کرتے ہیں کیوں, کیوں خرچ کرتے ہیں لے یا عن انصبی اللہ کہ اسلام کا رستہ روک لیں اسلام کو قوت نہ بننے دیں دین کا رستہ روکنے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں فرمایا وہ خرچ فسکون وہ خرچ کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کا مال ضائع کرتے جاتے ہیں سمت کون علیہ حسرا پھر ان کے اوپر حسرتیں مسلط ہو جاتی ہیں کہ اتنا خرچ کرنے کے باوجود ملا تو کچھ ہے نہیں سب ضائع ہو گیا نقصان ہو گیا تو حسرتیں مایوسیاں پریشانیاں ان کو گھیر لیتی ہیں سما یغلبون پھر وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور جہاد کے ساتھ مسلمان غالب آ جاتے ہیں یہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے ایک اصول بنا بیان فرمایا ہے کہ معاشی آ, یعنی دنیا کے اندر معاشی قوتیں یعنی مسلمان کیسے بنتے ہیں اور کافروں کی معاشی قوت دنیا سے کیسے ٹوٹتی ہے اور واقعی یہ چیز پھر ہم نے دیکھی کہ جب روس کے خلاف جہاد ہوا تو سب سے پہلے اس کی معاشی قوت ٹوٹی جب معاشی طور پر وہ کمزور ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ اپنی فوجیں لے کر نکل گیا وہ نہیں ٹھہر سکا اسی طریقے سے امریکہ آیا ہے نیٹو کے ملک آئے ہیں اس وقت بہت زیادہ معاشی بحران کی صورت حال ان کے ہاں بھی موجود ہے معاشی طور پر بڑے کمزور ہو چکے ہیں ان کی اپنی رپورٹیں ہیں کہ امریکہ نے اور نیٹو کے ملکوں نے اس جنگ میں یہ جو نام نہاد دہشت گردی گردی کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کی تھی تو اس کے اندر ان کا معاشی طور پر بڑا ہی نقصان ہو گیا ہے نہیں ٹھہر سکے سارے اپنی فوجیں لے کر نکل گئے اور امریکہ کی فوج بھی وہاں سے واپس جا رہی اکثر چلی گئی ہے تو گویا کہ جہاد وہ چیز ہے جس کے ساتھ کافروں کی معاشی قوت ٹوٹتی ہے اور مسلمانوں کی معاشی قبت مضبوط ہوتی ہے یہ ہے جی ہاں مسَ اللہ فی صبی اللّہ کمسل حبت امبت سب کل بولا تو حبا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح ایک دانے کے ساتھ سو داڑے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے اس طرح بڑھاتا ہے مال کو جہاد کے اندر فی صبی اللّہ جو مال خرچ کرتے ہو نا تم اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے بڑھاتا ہے اجر بھی اس سے مراد ہے اور مطلق معیشت بھی اس سے مراد ہے اور آگے فرمایا واللہ اللہ یوزاعف المیا یہاں پہلے تو بتایا نا سات سو گنا تک اللہ تعالی بڑھاتا ہے آگے فرمایا واللہ اللہ اور اللہ تعالی بڑھاتا ہے یعنی سات سو کا بھی عدد نہیں ہے صرف اس حد تک نہیں اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی بہت زیادہ بڑھا دے اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا دے اور وہ کتنا بڑھائے گا کتنا بڑھائے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے حساب کتاب ہی ختم ہو جائیں ان کی جمع تفریق کا بھی ایک محدود سلسلہ ہے نا تو اللہ تعالیٰ چاہے اور مسلمانوں کے اندر اتنا اخلاص ہو قربانیوں کے لیے جہاد کے لیے جی اسلام کو غالب کرنے کی خالص نیت لے کر یہ جہاد کریں قربانیاں دیں تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑھائے مال کو اتنا بڑھائے کہ سات سو گنا کیا ہوتے ہیں جس طرح جتنا اللہ چاہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا علیم اور اللہ تعالیٰ وسط والا ہے ہاں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز ہے ہر چیز اس کے سامنے ہے ہر چیز جس طرح چاہے وہ کرے اتنی وسط والا ہے اتنا کچھ دینے والا ہے انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اس کے حساب کتاب کے پیمانے اتنے نہیں ہو سکتے جتنی وسط اللہ تعالیٰ کے پاس ہے صرف عقیدے صحیح کر کے نیت خالص کر کے ہاں جی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان کے جہاد کے رستے اختیار کر کے جب مسلمان یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بہت کچھ دے گا اور علیم جاننے والا بھی وہی ہے اللہ اکبر فی سبیل اللہ دینفقون فی صبی اللہ ثملاً ما انفقو من بلا ادا لہم اجرم اندر بلا خوفن عل بلا الدین فکون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے اموال فی صبی اللّہ اللہ کی راہ میں ثملا یت پھر وہ نہیں پیچھے لگاتے ما اس چیز کے انفقو جو انہوں نے خرچ کیا منن احسان جتلانا ولا ازا اور نہ تکلیف دینا لہم اجرم ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس محفوظ ولا خوف علم نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر ولا ہم یا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے فرمایا جو خالص مومن ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے یون اموالہم فی سبیل اللہ سما لا یوتبہ ما انفقو منم بلا اذا یعنی خرچ کرنے کے بعد وہ احسان نہیں جتلاتے کسی کو صدقہ دیا صدقہ دینے کے بعد اس کو احسان جتلانا شروع کر دیا اس کو تکلیف دینا شروع کر دی باتیں ایسی کی اس سے تکلیف ہو رہی ہے رویے ایسے اختیار کیے جیسے اس بندے کو تکلیف ہو رہی ہے صدقہ تو اس نے لے لیا لیکن اس کے بعد جو اس کے ساتھ یہ کر رہا ہے جس طرح اس کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے اس کو تکلیف دے رہا ہے ایسے تانے دے کر ایسی باتیں کر کے ایسے رویے اختیار کر کے تو فرمایا کہ مومن ایسے نہیں کرتے لا یتبعونا انفقو منم بلا اذا مسلمان ایمان والے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر کیا اس کے ساتھ احسان نہیں جتلاتے تکلیف نہیں دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوگا کچھ لوگوں سے ان کے طرف دیکھے گا بھی نہیں ان کو سخت ترین عذاب سے دوچار کرے گا کون ہوں گے وہ ایک وہ جو اپنا کپڑا اپنے ٹکھنے سے نیچے لٹکاتا ہے دوسرا وہ جو احسان جتلاتا ہے تیسرا وہ جو جھوٹی جو قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوگا ان کی طرف دیکھے گا دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اللہ اکبر تو یہ احسان جتلانا جو ہے نا جی یہ سارے خرچ کیے ہوئے مال کو بالکل ضائع کر دیتا ہے کسی کوئی حیثیت نہیں اس کی رہ جاتی بلکہ احسان جتلانے والا مال بھی خرچ کرتا ہے اور نہ صرف یہ کہ اس کا اجر ضائع ہوتا ہے یہ دو زخ میں جانے کا باعث بن جاتا ہے تو احسان جتلانا بہت ہی بری چیز ہے دیکھو نا بات اصل میں کیا ہے کہ جو مال کسی نے خرچ کیا یہ مال کس نے دیا اس کو اللہ نے اللہ نے دیا ہے نا اور پھر وہ دوسرا جس کو وہ صدقہ دے رہا ہے اس کو اللہ نے محروم رکھا ہے یہ مال دیا بھی اللہ نے ہے اور اس کو دوسرے کو محروم رکھا ہے اب اس کو ترغیب دی ہے کہ اس محروم شخص کو یہ فقیر ہے یہ مسکین ہے ضرورت مند ہے تم اس کو دو جو اللہ تعالی نے دیا وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے دے مال تو اللہ کا مالک تو وہ ہے یہ اس کے پاس تو یہ امانت ہے تو پھر جب بندہ یعنی احسان جتلاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خود مالک بن کر یعنی حالانکہ دیکھو نا اللہ تعالی احسان جتلاتا ہے اللہ کا حق ہے کیونکہ اللہ اللہ مالک ہے اصل وہ بار بار بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیا میں نے تمہیں یہ دیا اللہ کا حق ہے کہ وہ احسان جتلائے بندوں کا حق نہیں ہے اس لیے حق نہیں ہے کہ بندوں کا مال ہی نہیں ہے یہ جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا مال دوسرے کو دے کر اللہ کے حکم کے ساتھ اجر لے رہا ہے سمجھا گی اجر لینے کے لیے خرچ کرے یہ اللہ کا حکم ہے احسان چتلانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے کہ اللہ نے اس کو روکا ہے تو اس وجہ سے یہ احسان وہ ایمان والے جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں تو احسان نہیں جتلاتے بلا ازار تکلیف نہیں دیتے تکلیف سے ایک تو مراد یہ ہے کہ دے دیا کسی کو اور اس کے بعد جناب جس جہاں بیٹھے ہیں مجلس میں بیٹھے ہیں تذکرہ کرنے میں نے فلانے کو اتنا دیا اس کو دلیل کرتے رہتے ہیں باتوں سے کرتے ہیں رویے اس کے سامنے وہ سامنے آئے جیسے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے جی آنکھوں سے اس طرح دیکھنا ایسے متکبرانہ انداز اختیار کرنا ایسے رویے اختیار کرنا تو پھر یہ یہ یہ تکلیف دینا وہ تکلیف بھی نہیں دیتے یا پھر اس سے ایک اور چیز مراد ہے تفسیر سادی میں یہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ مثلا کسی کو کچھ دیا اب اس کو اس کو یہ سمجھ کر کے میں نے اس کو دیا ہے اس سے کام لے بندہ ہاں جی اور اس کو اپنا نوکر سمجھنے لگ جائے اور وہ بندہ بھی مجبور ہو کر پھر چوں چونکہ یہ صدقہ کرتا ہے یہ نیکی کرتا ہے تو اس کے سامنے وہ نوکر غلام بن کے جو ہے نا جی وہ کام کرنا شروع کرے اور بندہ اس سے کام لے اس پر یہ بوجھ ڈالے ہاں جی ایک اعزاز سے مراد یہ کیفیت بھی ہے اللہ اکبر اللہ کے لیے بندہ صدقہ کرے تو پتہ بھی نہ چلے کسی کو احساس بھی نہ دلائے کہ میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہے یا اس کی نظریں بھی کبھی بندے کے سامنے جھکیں نہ کہ میں بالکل دابو ہوں اس کے سامنے کہ یہ یہ میرا محسن ہے ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے پر تو ایمان والے تو جب خرچ کریں گے نہ احسان جتلائیں گے نہ وہ تکلیف دیں گے اب ایسا ایسا صدقہ ایسا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا سلسلہ جو ہے اس کا اجر ہوتا ہے اللہ کے پاس لحم اجرحم ہند رب ان کا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محفوظ اور جو احسان جتلاتے ہیں ان کا اجر اللہ کے پاس مفود نہیں ہوتا ولا خوفن علیہم ایسے صدقے کرنے والے ایسا مال خرچ کرنے والے ایسے کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا بلکہ خوش اور مطمئن ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے رستے آسان کر دے گا اپنی مغفرت عام کر دے گا اور پھر ولا ہوں اور وہ غم بھی نہیں کریں گے غم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پیچھے پیچھے جو چھوڑ کے آئے ہیں اپنی اولاد کے لیے جی اس کے لیے بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی ایسے مال کا محافظ اللہ بن جاتا ہے قول معروف و مغفرتن خیرمن صدقۃََََََََََ يت باحٰ اذا و اللہ غنی حليم قول معروف ان ايک بات یا معروف بات اچھی بات کہنا ب مغفرتن اور معاف کرنا خیرن بہت بہتر ہے من صدقتن اُس صدقے سے يت جس کے پیچھے لگے وہ شخص آزاد تکلیف دیتا ہوا واللہ اور اللہ تعالی غنی بے پرواہ ہے حلیم حلم والا ہے قول معروف و ایک آدمی مانگنے کے لیے آ گیا وہ اسرار کر رہا ہے بندہ اس کو کہتا ہے نہیں بھائی میرے پاس نہیں ہے جی اور میں اس وقت تمہیں نہیں دے سکتا تو اس حالت میں کیا طریقہ ہے کہ جب جواب دینا ہے نا کسی کو تو اچھی طرح اچھے الفاظ میں جواب بجائے <تصفح> چل بھاگ جا نکل جا چل دفعہ ہو جا یعنی یہ یہ الفاظ یہ انداز نہیں اختیار کرنا بلکہ مانگنے والا مجبور شخص آپ کے دروازے پر آیا ہے تو ایک اچھی بات اگر تو نہیں دے سکتا تو اس کو اچھی بات کا اچھا اچھی طرح جواب دے کر اس کو واپس کر دے قول ون معروف ون اچھی بات کہہ دینا جواب دینے کے لیے اچھی بھلی بات کہہ دینا اور اس کے ساتھ فرمایا وہ مغفرت اور معاف کر دینا معاف کر دینا مثلا کئی مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں وہ جان چھوڑتے ہی نہیں ہاں جی وہ کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات بندہ کہتا رہتا ہے لیکن وہ جان ہی نہیں چھوڑتے اب ظاہر ہے کہ بندہ غصے میں آ جاتا ہے اس کی باتیں سن کے غصے میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں ترغیب دے رہا ہے کہ مغفرا اس کی باتیں تجھے پسند نہیں ہیں تو اسے معاف کر دیں تو اسے معاف کر دیں یعنی اس کے اصرار پر اس کی باتوں پر ناراض ہونے کی بجائے معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہاں جی تو فرمایا کہ اچھی بات کہنا اور اس کو معاف کر دینا یہ بہت بہتر ہے اس صدقے سے خیرمن صداقتی یت باؤ ازا کہ جس صدقے, صدقے کے ساتھ تکلیف وابستہ ہو جائے بندہ صدقہ دے اور اس کے ساتھ اس جس کو صدقہ دیا گیا اس کو تکلیف دے رہا ہے فرمایا ایسے صدقے سے نہ دینا اور اچھی طرح جواب دے دینا اور اس بندے سے مانگنے والے سے ناراض نہ ہونا بلکہ اس کی باتوں پر صبر کر کے اس کو معاف کر دینا یہ اس صدقے دینے سے زیادہ بہتر ہے اللہ اکبر بندہ بہت فضول باتیں کر کے اگر صدقہ دے دے تو اس کو برا بلاؤ تیرا باپ بھی ایسا ہی تھا تیرا خاندان ہی ایسا ہے تم نے پیشہ بنایا ہوا ہے تم نے تم ایسے ہو تم ویسے ہو تو فضول باتیں کر کے اپنے دل کا سارا غصہ نکال کے صدقہ دے بھی دے تو ایسے صدقے کا کیا فائدہ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ترغیب دلائی ہے کہ اچھی بات کہو اور اگر وہ اسرار کرے مانگنے والا جی تو اس کے اسرار پر غصے ہونے کی بجائے اس کو معاف کر دو یہ جو معاف کرنا ہے تمہارا اور اچھی بات کہہ کے اس کو جواب دے دینا یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے ساتھ ایزا ہوتی ہے اللہ اکبر یہاں سے تفسیر شادی میں لکھا ہے کہ اگر بندہ اے صدقہ دے اور اس کے ساتھ ایزا کی کیفیت نہ ہو تو باتیں کرنے سے ہاں جی اچھے اچھے سے اچھے کلمے کے ساتھ اچھے سے اچھے انداز کے ساتھ جواب دینا فرمایا اس سے صدقہ دینا زیادہ افضل ہے یہ اسی آیت کے اندر موجود ہے اگر اس کے ساتھ ایذا نہ ہو تو صدقہ بہرحال باتیں کرنے سے زیادہ افضل ہے ہاں اگر ایزا اس کے ساتھ شامل ہو گئی تو پھر صدقے کس سے زیادہ پھر جواب دینا زیادہ بہتر ہے اور اچھے انداز سے جواب دینا ولہ غنی اور اللہ تعالی بے پرواہ ہے اللہ تعالی بھائی دنیا کے اندر تو غنی کوئی نہیں ہے نا ہاں جی دنیا کے اندر تو ضرورت مند ہوتے ہیں صرف اللہ ہے جس سے تم مانگتے ہو اور اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دیتا ہے باقی دنیا کے اندر تو معاملہ ایسا ہی ہے سب کا اور وہ بڑا حلیم ہے کتنا بردبار ہے تم کتنی غلطیاں کرتے ہو کتنے گناہ کرتے ہو پھر بھی اللہ مولتیں دیتا ہے اللہ فوری نہیں پکڑتا کتنا حلم ہے اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات سامنے رکھو قبول کرو اور اپنے اندر بھی وہی بردباری والی کیفیت پیدا کرو یا یہ لدینہ منولہ تب تلو صدقات کمبل اے ایمان والو نہ برباد کرو اپنے صدقوں کو احسان جتلانے کے ساتھ اور تکلیف دینے کے ساتھ کلزی یون فقو اس شخص کی مانند جو خرچ کرتا ہے مالہ اپنے مال کو رعا نہ سے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے بلا یوم اور نہیں ایمان لاتا بلا ہی ولی اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ فم اصل و پس اس کی مثال کا اصل صفوان مثال ایک صاف چٹان کی ہے علیہ ترابً اس کے اس کے اوپر مٹی ہے فاسابہ پس پہنچتی ہے اس کو وابل تیز بارش فتر کہو چھوڑ دیتی ہے اس کو سلدا چٹیل لا یک نہیں قدرت رکھتے وہ الا شین کسی چیز پر مما کسب اس سے جو انہوں نے کمایا و اللہ ہلا یہ دل کافرین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافروں کی قوم کو ف... یہاں اللہ تعالیٰ نے وعد فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں مسلمانوں اپنے صدقے ضائع نہ کرو مال خرچ بھی کرو اور کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ وہ سب خرچ کیا ہوا تمہارا برباد ہو جائے بے قیمت ہو جائے تمہیں اس کا کوئی اجر نہ ملے وہ ضائع ہو جائے اس کو ضائع ہونے سے برباد ہونے سے بچا لو فرمایا جس طریقے سے جس طرح ایک ریاکار شخص دکھاوا کرتے ہوئے وہ خرچ کرتا ہے اس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے اس کا مطلب ہے ریاکار کو بھی اللہ کے پاس عجر نہیں ملے گا اور جس کا ایمان اللہ اور آخرت پر نہیں ہے اس کو بھی نہیں ازر ملے گا ہندو کو کوئی اجر نہیں ملے گا ہاں جی کیوں اس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہی کوئی نہیں وہ ان چیزوں کو مانتا ہی کوئی نہیں جی اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے اسی طرح ریاکار شخص جو ہے صرف دنیا کو کے دکھاوے کے لیے ذاتی شہرت کے لیے یہ جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے فرمایا جس طرح یہ ریاکار کے لیے کوئی اجر نہیں اللہ اور آخرت کو نہ ماننے والے کے لیے کوئی اجر نہیں ایسے ہی جو مال دے کر صدقہ دے کر یہ احسان جتلاتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے اس کو بھی کوئی اجر نہیں ملے گا سمجھ آ بات کہ جس طرح ریاکار شخص کو اجر نہیں ملے گا جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے اس کو کوئی اجر اللہ کے پاس نہیں ملے گا چاہے وہ کتنا ہی نیک عمل کر لے وہ دنیا کی خدمت کر لے یہ کر لے وہ کر لے جو بھی ہے وہ دنیا میں ہی رہ جاتا ہے وہ آخرت میں نہیں جاتا اس کا کوئی اجر اللہ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح احسان جتلانے والے اور تکلیف دینے والے کا بھی اجر اللہ کے پاس نہیں ہوتا اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے ایک پتھر ہے اس کے اوپر کچھ مٹی ہے مٹی ہے تو پھر بندہ سمجھتا ہے جی کہ یہ مٹی جو ہے اس میں بیج ڈالوں گا تو وہ اگ جائے گی وہ بیج بیج اگے گا ظاہرہ مٹی میں اگتا ہے نا پتھر میں تو نہیں اگتا تو وہ مٹی سمجھ کر اس میں ڈالتا ہے تو فرمایا تیز بارش آتی ہے تو مٹی ساری ہٹ جاتی ہے دھل جاتی ہے وہ ایک چٹل چٹان سخت پتھر کے اس طور پر باقی رہ جاتا ہے تو اس وہاں کیا چیز اگنی ہے کچھ بھی نہیں اگے گا یہ اللہ تعالی نے مثال بیان فرمائی ہے کہ ریاکار شخص جس کے بارے میں بندہ دیکھتا ہے جی کہ بہت خرچ کرتا ہے جی تو اتنا مال دے رہا ہے جی اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا ہے جی لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جی اس کے اس کا کوئی اجر نہیں ہوتا جس طرح پتھر کے اوپر سے مٹی ہٹ جائے تو پتھر کا پتھر ہے اب اس پہ کیا اگے گا کوئی حیثیت نہیں ہے بارش کی کوئی کا فائدہ جو ہے اس کو نہیں ہو سکتا اس پتھر کو ہاں جی بارش کا فائدہ تو تب ہوگا نا کہ وہ مٹی ہو اس میں پانی ملے اس کے اندر سے فصل اگے پودے اگے اور پھر اس کا فائدہ ملے جی فائدہ تو اس کا ہے جب مٹی دھل گئی ختم ہو گئی اس کا مطلب ہے ریاکار شخص جو ہے اس کا صدقہ اسی طرح ختم ہو جاتا ہے جیسے تیز بارش کے ساتھ پتھر کے اوپر سے مٹی ہٹ جاتی ہے اور وہ پتھر کا پتھر رہ جاتا ہے اور اس میں اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی نہ اس کے اندر سے کچھ نکل سکتا ہے نہ پانی اس کے اندر جا سکتا ہے ایسے ہی ریاکار شخص کی کیفیت ہے کہ جب وہ خرچ کر دیتا ہے ریاکاری کے لیے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ پتھر کا پتھر ہے اس کو جیسے بارش کا کوئی فائدہ اس پتھر کو نہیں ہوتا ایسے اس صدقہ کرنے والے کو بھی کوئی فائدہ اس صدقہ کرنے سے نہیں ہوتا سمجھ آ گئی نا لا در آلہ شی مما کسبو فرمایا یہ خود کچھ حاصل نہیں کر سکتے اپنے اعمال سے کیا یہ, یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے اعمال سے یہ خود عجر حاصل کر لیں ہاں جی کہ جی ہم نے اتنا خرچ کیا جی ہم نے اتنی محنت کی جی ہاں جی اور ہمیں یہ ملنا چاہیے اور وہ ملنا چاہیے ان کی کیا حیثیت ہے کوئی قدرت نہیں رکھتے کچھ نہیں کر سکتے اپنے اعمال سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے جن کی نیتیں درست نہیں ہیں ریا ہیں اللہ کے نافرمان فرمان ہیں وہ دنیا کی دکھانے کے لیے دنیا کی شہرتوں کے لیے یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ جا کر وہ کوئی قدرت رکھتے ہو اور اپنے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے لے لیں گے ایسی کوئی چیز نہیں ہے لا یک رون اعلیٰ شی کسبو یہ کوئی قدرت طاقت نہیں رکھتے کہ اپنی طاقت کے ساتھ اجر جو ہے وصول کر لیں یہ تو کیا حیثیت ہے ان کی فرمایا ایسے ہی جو بندہ احسان جتلاتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اجر نہیں ملے گا جیسے ریاکار کو کوئی اجر نہیں ملے گا یہ دل قبل کافرین اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہدایت کی طرف جو چھکتا ہے امادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ہدایت بھی اس کو دیتا ہے جی جو ہدایت سے انکاری ہو جائے جی کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے منکروں کو ایسے کافروں کو نہ ہدایت دیتا ہے نہ ہدایت کی طرف آنے کی توفیق دیتا ہے <تصفح> و مثلاً فکون مردات اللہ و تصبی تم انفسم کمسل جنتِم بن اس بہا وابل فعۃ الحافین فعلم یوسبہ وابل فطل۔ واللہ اللہ بما تمل بصیر و مثر اور مثال ان لوگوں کی یونفقونہ جو خرچ کرتے ہیں اموالحم اپنے مال ابتغاء مرضات ذات اللہ تلاش کرتے ہوئے اللہ کی رضا مندی کو و اور مضبوط ہوتے ہوئے من انفوسہ اپنے نفسوں میں کم اصل اس کی مثال اس باغ کی ہے بے جو صاف ابری ہوئی جگہ پر ہو اصابہ وا اسے پہنچے تیز بارش فعت اکولاحا پس دے وہ اس کا اس کے پھل زیفین دگڑے فعلم یوسبہ وابلن پس اگر نہ پہنچے اس کو تیز بارش فتل تو فوار ہی ولہ ہو اور اللہ تعالیٰ بما تاملون بصیر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے تو یہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے مال خرچ کرتا ہے بہت اپنے اندر مضبوط ہو کر مال خرچ کرتا ہے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے اس کو اجر عطا فرماتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح دی ہے کا مسئلہ جنا تن بے ربوا اس کی ایک باغ کے ساتھ مثال دی ہے ایک باغ ہے بربواتن ربو ربوا بعض لوگوں نے اس بعض مانا کیا اونچی جگہ لیکن بہت سارے عرب مفسرین نے جو اس کا معنی کیا ہے کہ ربوہ ایسی جگہ کہ چاروں طرف سے وہ کھلی ہو اور صبح کے وقت جب سورج طلوع ہو تب بھی اس کی شوائیں اس کو پہنچیں جب سورج نصف نہار پہ ہو تو پوری دھوپ اس کو ملے حتیٰ کہ جب سورج غروب ہو تو غروب ہوتے وقت بھی اس کی شوائیں اس کو ملے گویا کہ ایسی جگہ کے اوپر باغ ہو کہ پورا دن سورج اس کے اوپر چمکتا رہے ایسی جگہ کو ربوہ کہتے ہیں اور وہ جگہ جو چھپی ہوئی ہو گیری ہو ہاں جی, آ, اوٹ میں ہو کہ جس کے اوپر پورا دن سورج نہ چمکے یہ ربہ نہیں ہے ربع وہ جگہ ہے کہ جہاں پورا دن سورج کی روشنی اس کو ملتی ہے یہ معنی کیا گیا اور یہی معنی یہ اس سیاہ کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے کہ وہ آ, فصل وہ جگہ کہ جہاں سورج پورا وقت اس کے اوپر چمکتا ہے یقیناً اس کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے اور جہاں سورج پوری طور پر روشنی سورج کی نہیں ملتی تو ایسی جگہ میں فصل کم ہوتی ہے تو فرمایا کہ ایک باغ کی مثال ہے کہ جو ابری ہوئی جگہ پر صاف جگہ پر ہوتا ہے اور اسے جب بارش پہنچتی ہے تو وہ باغ پھر اپنے پھل کو دگنا تگنا بہت بڑھا کے دیتا ہے گویا کہ ایسی جگہ پر جو باغ ہے بارش کا اس کو فائدہ ہی بہت ہوتا ہے بارش سے اس کا پھل بہت بڑھ جاتا ہے فصل بہت بڑھ جاتی ہے دگنا پھل اس کو ملتا ہے تو فرمایا یہ مثال ہے کن لوگوں کی اللہ اکبر جن کا خرچ کیا ہوا اللہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہاں دو باتیں کہی گئی ہیں جن کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے دو چیزیں نمبر ایک ابتغاء اور مردات اللہ بندہ خرچ کرے تو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کرے ریاکاری نہ ہو اس کے اندر ذاتی شہرت نہ ہو کوئی دوسرا مقصد نہ ہو پہلی بنیادہ بنیادی چیز کیا ہے کہ اللہ کی رضامندی مقصود ہو دوسرے تصویط امن انفسم تسبیت امن انفوسم سے کیا مراد ہے کہ انسان بہت مضبوط ہو کے خرچ کرے مریل سا ذین لے کر یعنی مریسی بھیڑ دے کر تسبی تمن انفوسم اس کو یقین ہے کہ میں جو کچھ خرچ کروں گا جتنا زیادہ خرچ کروں گا اتنا زیادہ اللہ تعالی مجھے اجر دے گا اس لیے وہ بہتر سے بہتر مال خرچ کرتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اللہ تعالی کو دیتا ہے تو یہ کیفیت یہ خرچ کرنے صدقہ دیتے وقت بہت ضرور ہونی, ضروری ہونی چاہیے مریل دل کے ساتھ خرچ کرنا دل نہیں کرتا تصویر امین انفسین کا معنی کیا ہے کہ انسان پورے دل کی مضبوطی کے ساتھ خرچ کرے हाई? یہ نہ ہو ریخے. دل نہیں کر رہا صرف شرمہ شرمی جس کو کہتے ہیں نا وہ لینے والا لینے کے لیے بندہ ہی وہ چلا گیا اب اس کو جواب نہیں دے سکتا جی جواب تو دے نہیں سکتا تو اب وہ بالکل مریل دل کے ساتھ تھوڑا بہت ہے جی نا جی وہ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کیفیت بالکل پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والا ہے اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے کہ بندے کا دل نہ چاہے اور پھر وہ یعنی دے بھی کسی کسی کے کسی کی وجہ سے دے دے نہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مطلوب ہو اور دل کی مضبوطی موجود ہو عمل کے اندر صدقے کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کو وہ عمل قبول ہوتا ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے یہ تصویر میننفسم کا معنی سمجھ آ نا ہاں مریل دل کے ساتھ نہیں خرچ کرنا کھلے دل کے ساتھ مضبوط دل کے ساتھ اللہ اکبر فرمایا بارش جب آتی ہے تو وہ فصل دگنی ہو جاتی ہے پھل دگنا ہو جاتا ہے فعلم یوسبہ وابل فتل اگر زوردار بارش نہ بھی آئے تو ایسی جگہ پر جو فصل ہوتی ہے یا باغ ہوتا ہے فتل فوار ہی کافی ہوتی ہے تھوڑا سا وہ جو کنمن کنمن سی ہوتی ہے نا ہاں جی ہاں شبنم بھی معنی کیا گیا ہے حافظ صاحب نے شبنم ہی کیا ہے سمجھائیے لیکن فوار اصل فوار اس کا معنی ہے فتل کہ وہ جو ہلکی ہلکی سی کیڑیاں کبھی کبھی آ جاتی ہیں بوندا باندی یہ بوندا چھو ہلکی ہلکی بوندیں آ جائیں وہ بس اتنا ہی ان کے لیے ایسی جگہ کے لیے کافی ہوتا ہے وہ جگہ ہی ایسی ہوتی ہے کہ بس اتنا پانی بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی فصل بڑی شاندار ہو جاتی ہے تو گویا کہ مومن کے لیے یہ وہ تھوڑا بھی خرچ کرے نا وہ تھوڑا بھی خرچ کرے اللہ تعالیٰ کو اس کا تھوڑا خرچ کرنا بھی بڑا پسند ہے وہ اگر زیادہ خرچ کرے تو زیادہ خرچ کرنا اس کا اللہ کو بڑا پسند ہے کیونکہ اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے دل سے بڑا مضبوط ہے وہ کسی کے بعض لوگ بیچارے دل ان کا بڑا چاہتا ہوتا ہے میں بہت کچھ دے دوں لیکن ان کو ان کے پاس ہوتا نہیں ہے ہاں جی وہ ہوتا ہی ان کے پاس بہت تھوڑا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے بھی بہت راضی ہو جاتا ہے اللہ اکبر لہو جنتم واطل فیح نار فہ ترقت کدال کیا چاہے گا تم میں سے کوئی انتکون لہو جنت ان کے ہو اس کے لیے باغ من نخیل ان خجوروں کا وہ آنا ان اور انگوروں کا تجری من تحت حل انہار ان باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں لہو من کل ثمرات اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہیں وہ اساباہل کیبارو اور پہنچ گیا اس کو بڑھاپا و لہ اور اس کے لئے اولاد ہے زعفات کمزور بچے اے سار اس باغ کو اے ایک بگولا فی ہے اس بگولی میں آگ ہے فہ تراقت پس جل گیا وہ باغ کزالے کا اسی طرح یوبیہ اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم الیات تمہارے لیے نشانیاں لعلکم اللہ تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو ہاں جی اب اللہ تعالیٰ نے مزید ایک مثال دے کر یہاں بات سمجھائی ہے جو بندہ خرچ کرتا ہے صدقہ کرتا ہے اس کی ایک مزید مثال یہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکو کے اندر نا مثالوں کا مثالیں دے دے کر باتیں واضح کی ہیں اور مثالیں بھی ایسی ہیں جو روزمرہ کے ہمارے معمولات میں دیکھ نظر آتی ہیں معاشرے کے اندر موجود ہیں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مثال بنا بنا کے باتیں سمجھائی ہیں فرمایا ایک شخص ہے اس کے پاس ایک باغ ہے کھجوروں کا انگوروں کا اور بھی مختلف قسم کے انواع و اقسام کے پھل اس کے اندر موجود ہیں پودے اس کے اندر موجود ہیں تو یہ شخص ہے اللہ اکبر تو وہ شخص بوڑھا ہو گیا بچے اس کے کمزور ہیں چھوٹے ہیں بچے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکیں بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ بےچارا وہ اب کھیت میں کام نہیں کر سکتا ہاں اب یہ یہ مسئلہ ہے اوپر سے ایک اور مصیبت آ گئی آفت آ گئی ہے جی باغ پر وہ ایسا مسئلہ بن گیا ہے کوئی بگولہ آیا وہ اس کے اندر آگ تھی اس نے باغ کو جلا دیا اس نے باغ کو جلا دیا اللہ اکبر تو اب یہ شخص جو بوڑھا ہے اس نے جوانی میں باغ کاشت کیا ہوگا بڑی محنت کی ہوگی ہاں جی اور باغ تیار ہوا اب بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں بھی چلو بابا نہیں کام کر سکتا تو بچے سنبھال لیں ہاں جی وہ محنت کر کر کے اب باغ کو دوبارہ سے تیار کر لیں جو آگ آئی اور وہ تباہ ہو گیا سارا باغ سارے پودے ختم ہو گئے تو نہ باپ اس قابل ہے بوڑھاپے کی وجہ سے کہ وہ اس کو دوبارہ سے پھر سے باغ کھڑا کر لے نہ بچے اس قابل ہیں وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے کہ وہ اب بابا جی کو آرام کروائیں اور خود سارا کام کر کے اپنا باغ سنبھال لیں بچے بھی اس قابل نہیں ہیں آگ کھا گئی ہے اس کو یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر ایک تو مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور آخر عمر کے اندر پھر برے عمل کرنے لگتا ہے اور اس پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جب آخرت میں جائے گا تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا اس کے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے ہاں جی ان نمل اعمال و خاتمے کے وقت بندے کی ایمانی حالت کیفیت کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ بوڑھا اب باغ جل گیا تو کر کچھ نہیں سکتا اولاد چھوٹی ہے سنبھال نہیں سکتی فرمایا یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بندہ بے بس ہوگا اس کے پاس اگر کوئی نیکی نہیں ہوگی تو کہیں سے نیکی لا بھی نہیں سکے گا اس کی یہ مجبوری اس کی یہ کمزوری جی کچھ کہیں سے نہیں لا سکتا صرف جو اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے بس اس کو وہی ملے گا لیکن اگر ایک بندہ پہلے اچھے عمل کرتا رہا اور بعد میں بعد میں برائیاں شروع کر دیں اور ایسی خرابیاں آ گئیں تو اس کے پہلے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں جس طرح نیک امال برے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں ایسے ہی بعض برے اعمال ایسے ہیں وہ ساری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں ایسے اعمال ہیں کہ برے عمل کہ وہ نیک اعمال بے قیمت ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے جیسے ہے نا آہ الَّذِينَ لَا فوق وَلَا كَجَهْرِ أَن وَأَنتُمْ لَا <تشورون> نبی کی گستاخی نہ کرو اگر تم نے نبی کی گستاخی کی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے وہ ان تم تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے جی تو بعض اعمال انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن کے ساتھ انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں بندہ سمجھتا ہے میں نے بہت کچھ کیا ہے آخرت میں جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ بندہ خود اس قابل ہوگا کہ کہیں سے کوئی نیکی لے لے اپنے معاملے کو صحیح کر لے تو آخرت میں ایسے شخص کی بے بسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے جس کی تائید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اللہ اکبر تو فرمایا آیا ودو احد کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اس کا مال اس طرح ضائع ہو جائے اس کا باغ اس طرح برباد ہو جائے آگ آ جائے اس کو کھا جائے بندہ اتنا کمزور ہو کہ دوبارہ اس کو باغ کو کھڑا نہ کر سکے اولاد اس قابل نہ ہو کہ اس باغ کو سنبھال سکے ہاں جی؟ کیا کوئی تم میں سے ایسا چاہے گا کہ اس کے اس کی فصل اس کے باغ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پھر اپنے اعمال کی حفاظت کیا کرو جو نیک عمل کر لو جو صدقہ کر لو یہ موضوع صدقے کا چل رہا ہے نا نہیں پھر اس کی حفاظت ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم ایسے محروم ہو پھر بے بسی تمہاری ایسی کہ تم کچھ کر بھی کچھ نہ سکو تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے معاملے کو سنبھال لو اپنا معاملہ درست کر لو تاکہ وہاں تمہارا اجر اللہ تعالی کے پاس محفوظ ہو برے عمل سے بچو اور خاص طور پر ایسے عمل مثلا شرک شرک ایسا عمل ہے کہ جس کے ساتھ انسان کی نمازیں اس کے حج اس کا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تو اگر کوئی بندہ آیا ود و احادو کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تم میں سے یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا باغ اتنا پھلوں والا اور اتنا شاندار باغ اس کا برباد ہو جائے اور آگ اس کو تباہ کر دے اور پھر وہ اس قابل بھی نہ ہو کہ اپنا باغ دوبارہ آباد کر سکے اگر کوئی تم میں سے یہ پسند نہیں کرتا تو یہ بھی پسند نہیں کرنا چاہیے کہ برے عمل کر کے تم اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو سمجھ آ گئی بھائی <سلام> آسان ہے نا کوئی مشکل تو نہیں ہے بات سمجھنا ہاں کدال بیہ اللہ <سلام> الیاتِمتفکرون اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے بیان کر رہا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے مثالوں کے ساتھ بیان کرتا ہے جس طرح تم سمجھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اللہ تعالی کی ان باتوں پر جو غور و فکر کرے گا وہ ضروری سمجھ جائے گا بدنسیب تو وہ ہے جو اللہ کی باتوں پر اللہ کی دعوت پر اللہ کے بیان پر توجہ ہی نہیں کرتے سبحانہ اللہ ہوں